مفتی صاحب کل آپ نے جس وقت ایک بھائی نے سوال کیا hui, اس کے بعد حق یا نبی کہتے ہیں تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے لیکن میری چند حضرات سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جب حق یا نبی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بات حق ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام السلام پہ درود و سلام بیچتے ہیں تو ہم ان معنوں میں حق یا نبی کہتے ہیں تو ذرا پلیز اس کی وضاحت فرما دیجئے بہت مہربانی جیلا بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس کا اختلاف ہو کافی چل کے الحمدللہ تو ٹھنڈا ہو گیا وہ کتاب لکھی گئی تھی ندی ہک ندی اور پھر اس کے خلاف لکھی گئی سنو اور چپ رہو تو جو بعد میں لکھی گئی سنو اور چپ رہو یہ تھی حضرت شہزادہ ش... حضرت مولانا مفتی اختر خان صاحب ادری بریلی علی کی اس میں اکثر اللہ نے پھر تقریر بھی لکھی تھی کہ قرآن کا عدل یہی ہے کہ اس وقت رہا جائے دوسرے لوگوں کی یہ یعنی جو حق نبی کہنے کے بلائے دیتے تھے یا دیتے ہیں انہوں نے وہی شیو سے اس اسپتال کیا سرسوں نے اتنا آیا کہ تم سے ترین اچھے ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے آئٹ پڑی تو وہ جب میں نے کہا ربی کمار کہ ہم اللہ کے نیت کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو تم جواب ہی نہیں دیتے خموش ہے لیکن پہلے ثابت نہیں خبر جب یا عالم سے آل آل یہ ابھی مسئلہ چلا ہے تو اس لیے علماء نے کہا کہ اس کو اخلاق کو بڑھانا نہیں چاہیے تو یعنی میرا اپنا خیال یہی ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن کو کہتا ہے تو اس کو کبھی منع بھی نہیں دیا ہاں جب کوئی پوچھتا ہے تو بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ کسی پر سکتی کی جائے چپ رہا جائے قرآن کا है ہے احترام ہے بہتر ہے چونکہ آیت وہاں ختم نہیں ہوتی آیت آگے چلتی ہے تو جب آخر کہیں پر درد و شام پڑا جائے جب یہ آیت پڑی جائے تو اگر کوئی کہا بھی نہیں ہم کہیں گے تو مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ان مسائل میں ہم پہلے یعنی پھنسے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دستے جرمان ہوں گے تو مسائل جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے لہٰذا ہمیں ان مسائل کی توجہ دینی چاہیے جو اسلام کے اور